سلونا کا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کون ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہجری میں جب اطلاع ہوئی یہ نیا رکھا ہے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہجری میں جب اطلاع ہوئی کہ مکہ مکرمہ سے ایک کافلہ تجارت کے لیے گیا ہے اور وہ قافلہ واپس آ رہا ہے اور اس کے پاس اتنا اتنا مال ہے اور یہ چیزیں تو آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور جا کے کہا کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے ایک خط دے دیا اور آپ نے فرمایا کہ میرا خط وہاں جا کر پڑھنا اس میں کیا لکھا ہے وہ لوگ جب پہنچے انہوں نے خط کھولا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لکھوایا تھا کہ تم اسی جگہ پر ٹھہرے رہو اور کافلا جو گزرے تو مجھے اس کی اطلاع دینا اس کے حالات لکھنا اگر کافلا یہاں آتا ہے اہل مکہ کو پتا چل گیا اور اس کافلے میں کروڑوں روپے کا نفع تھا ان کا حتیہ اس کافلے میں اتنا بڑا تھا کہ وہ تجارتی جو کافلا گیا تھا حدیث میں آیا ہے کہ مکہ میں جس عورت کے پاس دس تولے چاندی تھی اس نے اپنی چاندی بھی دے دی کہ جاؤ اس سال اور تجارت کر کے لاؤ تو وہ کروڑوں روپے کروڑوں درہم گویا کے لا رہے تھے تو اس قافلے کو بچانا تو بڑا ضروری تھا تو مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو اس قافلے کے لیے جو راستہ ہے وہ محفوظ ہے یا اور ان میں امر حضرمی آیا حضرم کا تھا اور امر جب سامنے آیا اس وادی میں جہاں یہ دو صحابہ کرام رام رضی اللہ عن تھے تو انہوں نے تیر چلایا اور وہ اسے لگا اور مر گیا اور یہ سمجھے کہ جماد الخرا کی آخری تاریخ ہے جما الاخرہ جماد اولا جما الاخرہ ہے نا جس کے بعد رجب آ جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج تیس جما دل, جماع دل ہے اور حقیقت میں رجب کا چاند نظر آ چکا تھا وہ یکم رجب ہو گئی تھی تو چار مہینے عزت والے کل بات تھی نا اب چوتھا مہینہ جو تھا زکاط ضلحج محرم تین تو اکٹھے تھے یہ چوتھا چونکہ رجب والا تھا تو رجب عرب دو مانا کرتے تھے ایک قبیلہ بنو مذہر کا رجب تھا اور ایک کسی اور قبیلے کا تھا اس لیے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا مزہ والے جو رجب مانتے ہیں یہ اصل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں جگہ ہوتا ہے نا تو آدمی پڑھتا ہے وہ سوچتا ہے یہ کیا لفظ ہے تو مزہ قبیلے کا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا رجب وہ والا صحیح مہینہ ہے تو امر حضرمی۔ اب مارا گیا جو ان کے نزدیک تو چاند کی آخری دن تھا اور ان کے نزدیک یکم رجب تھی شور مچ گیا کہ مسلمانوں نے اس دین کو جو ختم کیا ہے پہلے تو کہتے تھے بتوں کی عبادت اور یہ چیزیں اب اشر حرم کا بھی تقدس اٹھ گیا اور پاکیزہ مہینوں میں بھی یہ لڑنے لگے ہیں اور اس گنڈے کو ہر جگہ انہوں نے کیا حتا کہ ان کا ایک وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے کہا کہ کیا تم لوگوں نے اب یہ ساری چیزیں تبدیل کر دی ہیں حتہ کہ ان پاک مہینوں کی حرمت بھی نہیں رہی